تو انہوں نے اپن رسیاں اور لاٹیاں ڈالیں اور بولے فرون کی عزت کی قسم بے شک ہماری ہی جیت ہے